یا سیدی کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین, تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا یہ ایک عوامی وسوسہ ہے برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے میرے بھائی دیکھو ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ اکرام علی مردوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول الزب جلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے ہر ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز پر نظام چلتا ہے اب مثال کے طور پر شروع کے دور میں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان آدی شان میں چراغ نہیں ہوتا تھا چراغ کا سلسلہ شروع ہوا. دیکن کوئی چراغ ہی کی حد تک سلسلہ رہا تھا. بجلی ایجاد ان دنوں نہیں ہوئی تھی اب ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے اب پنکھے کجا اے سی کا سلسلہ اے سی کا ڈبا بھی اب پرانی چیز ہو گئی اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے پوری پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں پھر گھوڑے روٹوں کی سواریاں تھیں اب جناب وہ ہوائی جہاز فضا میں اڑتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے دور میں چراغ تھا تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا دیں پنکھوں سے بھی تمتو نہ فرمائیں اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صاحب کرام علی اردوان کے دور میں نہیں تھا اب وہ سلسلہ ان چیزوں کا ہے اور ان کو کوئی منع کوئی بھی نہیں کرتا آپ خود جو وسوسے کا اظہار تو فرما ہیں لیکن جو چیزیں میں نے کے گھر میں بھی ہوں گی صلی اللہ تعالی علم صلی اللہ تعالی والی عمد <تصفيق>